میرے محترم جب بی بی صاحبہ کی پاک دامنی سامنے آ گئی تو میرے آقا نے توہمت لگانے والوں پہ حد جاری کیسان ہوا مستہ ہوا ہمنا ہوئی ان پہ حد جاری ہوئی توہمت کی کتنی آتی اسی اَسی چا بک اور عبداللہ اللہ عبی روبئی خبیر چونکہ بانی تھا اس کا اس کو اسی کی بجائے ڈبل لگے کتنی ایک سو ساٹھ اسی کو ڈونر زرب نا ایک سو ساٹھ سمجھے جیسے بدماش ہو گیا یا یوحل نذینا مرو تم بھی ہے مومنی اور بیان سب بے یہ توہمد کا سبب ہے شیطانی شیطانی وساوس تم بھی اور بیان وجہ تہمت ہی لکھو یا سبب تہمت ایمان والو نہ چلو تم شیطان کے قدم پہ اور جو چلتا ہے شیطان کدم پہ پس بے شک وہ انجامی طبا بے شک وہ شیطان حکم کرتا ہے ساتھ بے کے برے کاموں کے ولاولہ فضل اللہ امتناع باری تعالی۔ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پہ اس کے رحمت نہ سنورتا تم میں سے کوئی یہ کبھی بھی لیکن اللہ سمارتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں بلا یا تل اول الفضل تم بی ابو بکر صدیق رضی اللہ ان تم بی ابو بکر صدیق رضی اللہ انہ یہ مستہ جو تھا نا جو تہمت کے اندر تھا یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا تھا اور بالکل غریب تھا حضرت بکر صدیق اس کو وظیفہ دیتے تھے غریب کو کیا دیتے وظیفہ جب یہ تہمت کے اندر شریک ہوا اور پاک دام نہیں آپ نے اس کا وظیفہ کیا کر دیا بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ سفارش کرتے ہیں کہ اب اس نے توبہ کر لی ہے ان تینوں نے توبہ کر لیو اس بدماش نے کہا توبہ کرنی تھی عبداللہ بن نہیں بہنو تو بےمان رہا توبہ کر لی ہے اب اس کا وظیفہ کیا کرو جا تم بھی ابو بکری صدیق کیونکہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی اس لیے فرمایا نہ قسم اٹھائیں صاحب فضیلت کے تم میں سے اس صاحب فضیلت کا کن کو کہا گیا تو معلوم ہوا کہ جس طرح ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت آئے اس والے صاحب ہی اسی طرح ابو بکر کی فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہے فضیلت نہ قسم اٹھائیں صاحب فضیلت کے تم میں سے وساطے اور صاحب فراخی کے بادشیا کہتے ہیں کہ یہاں فضیلت سے مراد فضیلت دنیا دنیاوی ہے حالانکہ آگے و کھڑا نہیں وہ ساتھ سے مراد کیا ہے دنیاوی فراخی تو فضیلا سے مراد کیا ہوگی دینی فضیلت صاحب فضیلت دینی کے اور صاحب فراخی دنیاوی کے یہ کہ دیں رشتے داروں کو اس سے قسم نہ اٹھائیں مساکین کو مہاجرین فی صبی اللہ کو. اور چاہیے معاف کریں دل سے درگزر کریں اللہ تو ترغیب عف کیا نہیں پسند کرتے تم یہ کہ بخشی اللہ واسطے تمہارے اور اللہ پور الرحیم ہے جب حضرت و صدیق نے آئےتیں سنی نا تو انہوں نے عرض کیا بلا یا ربنا انا نو ہبو اللہ ہم محبت رکھتے ہیں بکرت کو کہتے ہیں ان اللہ دین یمون المور تفصیل وعید منافقین تفصیل وعید منافقین بے شک جو لو تو لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو جو کہ غافل ہیں ایک غافل اس لیے فرمایا کہ حضور مشرے کے صحابہ سے حضرت علی سے حضور نے جب مشورہ کیا نا تو انہوں نے عرض کیا حضرت بیوی بی بریرا ہے نا ان کی لاؤڈی اس سے پوچھو کیونکہ لوڈیوں کو زیادہ علم ہوتا ہے کہ ہماری سردارہ نیک ہے یا بدکار ہے ہوتا نہیں لوڈی ہر وقت ساتھ رہتی ہے تو بیوی بی بریرا سے جب حضرت نے پوچھا انہوں نے عرض کیا حضرت بی بی ایشا تو غافل ہے کیا غافل ہے چلاک نہیں ہے یہ آٹا گونج کے رکھتی ہے پھر سو جاتی ہے آٹا بھی بکری کھا جاتی ہے یہ تہغا ہے حالانکہ بدکار اور تہغل ہو جائے چلاک ہوتی ہے چتر چلاک یہ فرم پھیل پاک جمر اور تغافیل مومن کو لانت کیے گیا دنیا و آخرت کے اندر اور ان کے عذاب بڑا ہے کب آئے گا عذاب عذاب کا وقت جس دن گوہی دیں گے ان کے اوپر ان کی زبان ہے یہ زبانیں بھی اقرار کریں گی ایک وقت میں ایک وقت میں نہیں کرے گی دوسرے وقت میں کرے گی اور ہاتھ پاؤں تو بالکل اقرار کریں گے نا یہ ہاتھ بھی بولیں گے پاؤں بھی ساتھ ان کے تھے عمل کرتے اس دن پورا کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بدلا ان کا پورا اے دین کا مانا بدلا یا سزا کرو مانا یوں ٹھیک ہے اس دن پوری دے گا ان کو اللہ تعالیٰ سزا ان کی واجبی یوں معنی صحیح ہے پوری دے گا ان کو اللہ سزا ان کی واجبی اور جان لیں گے کہ بے شک اللہ وہی سچا ہے اور ہر چیز کو کھولنے والے حقیقت کو الخبیس عاد الخبیسین اس کے محترم تین معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ خبیص عورتیں واسطے خبیس مردوں کے ہیں یعنی گندی عورتیں واسطے گندے مردوں کے ہیں نوز بلا اگر ہماری امی کے اندر یہی صفت ہوتی تو نبی کریم وسلم کو ملتی نہ ملتی خبیص عورتیں خبیسوں کو ملتی ہیں پاک عورتیں پاکوں کو ملتے ہیں اس کے علاوہ عرض یہ ہے کہ امی عائشہ کا انتخاب خود خدا نے کیا حضور کے لیے کس نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور ساتھ ہماری امی عائشہ کا فوٹو دیا اللہ تعالیٰ کے گے تو کوئی بھائی ادنی کا در ہے نا فوٹو, فوٹو دیا کس کو جبریل کو وہ ریشمی رومال کے اندر لایا بہشتی رومال کے اندر حضور آپ کے آگے دیا کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے اللہ نے دیا انتقاب خداون دیا ہے حدیث میں ہے اب تین معنی سنیے خبیس عورتیں واسطے خبیث مردوں کے ایک معنی آ گیا دوسرا معنی خبیس عادتیں واسطے خبیص مردوں کے ہیں آگیا دوسرا معنی خبیص آدتیں واسطے خبیص مردوں کے تیسرا معنی کہ خبیص باتیں واسطے خبیص مردوں کے ہیں عبداللہ اللہ بن بھئی خبیس تھا نا اس کے منہ سے کیا نکلی خبیس بات نکلی خبیس عادت نکلی تین معنی سمجھے آگے بال خبیس سونا اور خبیث مرد واسطے کس کے ہیں خبیث عورتوں کے یا خبیث مرد کس کے لیے خبیث عادتوں کے لیے یا خبیث مرد خبیث باتوں کے لیے آگے تم خود معنی کر لو گے نا بتے بات لی تیے بھی پاک واسطے پاکوں کے پاک عورتیں واسطے پاک مردوں کے پاک مرد واسطے پاک عورتوں کے دوسرے معنی خود کرو الا کا مبر یہی جو پاک ہیں نا وہ بری ہیں اس چیز سے کہ بکواس کرتے ہیں منافق ان پاکوں کے لیے بخش ہے اس کے کریم ہے یا زین آمنو قانون نمبر ایک قانون معاشرت نمبر ایک نازم و میں پڑا ہے نا قوانین آئیں گے قانون معاشرت نمبر ایک حکم استیزان بھائی آدمی کسی کے گھر جائے اور وہ او گھر اس کا مسکون ہو گھر کیا ہو وہ بال بچے رہتے ہوں تو بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا ہاں اگر اس کا دیرا ہو تو وہاں جا سکتا ہو دیرا باہر ہوتا ہے ہر کوئی آتا جاتا ہے اے ایمان والو نہ داخل ہو تم گھروں کو سوائے اپنے گھروں کے یہاں تک کہ اجازت حاصل کرو حکم استضان ہوا نا اور اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں رہنے والوں پہ پہلے سلام کرو مثال کے طور دروازہ کھٹکاؤ اور کہو السلام علیکم آج کھولو داخل ہو سکتا ہوں یہ کہہ کے دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو بعض آدمی دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے نہیں دروازے پہ ہٹ کے کھڑو کیوں ہو سکتا ہے دروازہ کھلے تمہاری نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے تو دروازہ کھٹ کھٹا کے فوراً دوسری طرف چلے گیا کرو اور سلام کرو اوپر آحال اس کے اجازت سے پہلے یہ بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم یہ بین قوم پہلی عبارت معدوف ہے بین نالقم یہ ہم نے حکم بیان کیا تھا کہ تم نصیحت پکڑو پاس اگر نہ پاؤ بیچ ان گھروں کے کسی ایک کو تو نہیں داخل ہونا یہاں تک اجازت دی جائے واسطے تمہارے اور اگر کہا جائے تم کو لوٹ جاؤ اندر عورتیں بیٹھی ہیں وہ کیا کہیں کہ لوٹ جاؤ ادھر مرد نہیں ہے تو فرج بس لوٹ جاؤ یہ زیادہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے اور اللہ ساتھ اس کے کرتے ہو جاننے والا ہے آج کل کیا ہوتا ہے پیر صاحب جائے دروازہ کھٹ کھٹائے پہلے تو دروازہ نہیں کھٹ رہا تھا پیر کہتے مجھے اجازت لینی کیا ضرورت ہے میری مریدڑی بیٹھی ہوئی ہے خود بخود چلا جاتا ہے اور اگر دروازہ کھٹ خد کھٹائے گھر والے کہیں کہ واپس چلے جاؤ بدماش رن میری یہی عزت کی ہے انر چلا جاتا ہے میں پیر ہوں تمہارا یہ بدماش پیر ہوا ہے نیک پیر ہوا خبیج ترین پیر ہوا لئے سال تم اچھا اب فرماتے ہیں ہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں وہ جگہیں وہ ہیں جہاں مستقل طور پہ کوئی آدمی بیوی بچوں کے ساتھ رہائش نہیں رکھتا جیسے یہ مسجد ہے مدرسہ ہے ہوٹل ہیں مسافر خانے ہیں دیرے ہیں نہیں ہے سمجھ یہاں بغیر اجازت کی جا سکتے ہو ایک نہیں اوپر تمہارے گناہ یہ کہ داخلو ایسے گھروں کو جو غیر مصنوعہ ہیں کیا جہاں مستقل کسی کی رہائش نہیں ہے بالے بچوں کے ساتھ اور وہاں تمہارے اسباب بھی ہیں جیسے ادھر اسباب رکھے ہیں اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے یہ چھپاتے ہو کل المومنین قانون معاشرت نمبر دو قانون معاشرت نمبر دو ہے اس میں ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ستر کی حفاظت کرو عورتیں بھی پردے میں رہیں قہ تو واسطے مومن مردوں کو کہ نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کریں اپنے ساتر کی چرمگاہوں کی یہ زیادہ پاکیزہ ہے واسطے ان کے بے شک اللہ خبردار ساتھ اس کے کرتے ہیں اور قہد مومن عورتوں کو بھی وہ بھی نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو جب چلیں اور حفاظت کریں اپنے ستر کی ولاجین عظین اطنہ اور نہ ظاہر کریں اپنی زیبائش کو زینت منا زیبائش سمجھے نہ ظاہر کریں زیبائش کو اللہ ما ظاہر ہاں مگر جس سے مجبوری ہے مگر وہ زیبائش کہ ظاہر ہے ان سے یعنی مجبوراً ظاہر کرنی پڑتی ہے وہ مجبوراً کیسے ظاہر کرنی پڑے ہے اے ہاتھ کی ہتھیلیاں عورتیں کام کاج کرتی ہیں نا آخر ہاتھ کے ہتھیلیاں ہوگی کیا ہوگئے پاؤں ہو گئے اور تیسرا ہے چہرہ چہرے کے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاں سخت ضرورت ہو وہاں چہرہ عورت کھول سکتی ہے مثال کے طور پہ بڑی چادر ہے برکے کا نمونہ نہیں ہے اور گڑھے میں کوئی اندیشہ گرنے کا رات تاریخ ہے تو پھر منہ کھولے بغیر ضرورت کے منہ نہیں کھول سکتی فتنے کا اندیش ہو تو پھر بھی منہ نہیں کھول سکتی یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے بیان القلان میں دیکھ لینا بلا ضرورت اور خوف فتنہ کے وقت چہرہ چھپانا بھی واجب ہے ضرورت کے وقت کھول سکتے ہیں تو کتنی چیزیں کھول سکتے ہیں ایک کفائیں اور کیا کدمین یہ تو ہر وقت کھول سکتے ہیں چہرے کے متعلق یہی تحقیق ہے جو میں نے عرض کی ہے والبنا بے خوم اور میرے محترام عورت کا عام طور سینہ کا ابھار جو ہے نا سینے کا ابھار یہ مناسب نہیں کہ سینے کا ابھار ہو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ دوپٹہ جو اوڑ ہے نا دوپٹہ ایسے اوڑھ کے اس کا ایک دامن ایسے ڈال دے ایک دامن ایسے ڈال دیں کہ سینا بھی چھپ جائے یہ سمجھ رہے ہو کو اصتی بولے چادر بک کے لما وہ بڑا بڑا ہونا بڑی چادر جو ہوگی دوپٹا ہوگا تو صرف ایسے لٹکائے نہیں کیسے ایسے ڈال دیں اور چاہیے ڈالیں اپنے خمار کو دوپٹے کو کس کے اوپر یہ گریبان ہے اس کے اوپر ڈال دیں اور نہ ظاہر کریں یہ بحث اللہ ل بولا مگر کس کے لئے خامن یا باپ او آ بائے بولتے یا سسور خامدوں کے باپ کون ہوتے ہیں سسر ان کے آگے پردہ نہیں یا اپنے بیٹے یا خامدوں کے بیٹے دوسرے گھر سے یا بھائی او بنی اخواہ نہیں نیا کیا ہو گئے بتیجے یا بھانجے بنی اخوا تہن او نشا اے نا اپنی عورتیں اب اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے بعض علماء کہتے ہیں اپنی عورتوں سے مراد ہیں جو عورتیں عام طور پہ آتی رہتی ہیں کیا شریف عورتیں ان سے پردہ نہیں ہے شریف عورتیں جو ہر وقت آتی رہتی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے ان کو آنے دو ہاں کوئی بدماش اور ہے وہ بدماش عورت سے ویسے پردہ ضروری تو نہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ ان کو گھر نہ آنے دو اس لیے نشا ہے کہا گیا اس میں اور بعض حضرات کہتے ہیں ہننا سے مراد مسلمان عورتیں مسلمان عورتیں ہیں لیکن کافر عورتیں احتیاط کرو کافر عورتیں گاؤ ورنہ کافر عورتوں سے پردہ نہیں حضور کے گھر یہودی عورتیں بھی آتی تھی پردہ نہیں ایک احتیاط ہے کہ کافر عورت آئے گی نا کوئی نہ کوئی غلازت پھینک جائے گی کوئی غلط بات کرے گی کوئی بےحد کی بات اسرے بہرحال کافر عورتوں کو بھی دیکھا جائے ادھر بدماش عورتوں کو بھی دیکھا جائے چاہے ان سے پردہ نہیں لیکن احتیاط سے پردہ کرو سمجھی بات یا نہیں سمجھی تو میرے عزیز بات یہی ہے کافر عورتیں ہوں یا کیا ہوں گناگار بدکار عورتیں ہوں شریعت کے اندر یہ نہیں کہ ضروری ان سے کیا پردہ کرنا ہے لیکن مناسب حال دیکھ کے ان کو روکا جا سکتا ہے اس کے نسا ہندنا فرما دیا او ما مالا ایمان اے اس سے مراج کہیں جی لونڈیاں تمہارے گھروں کے اندر جو لونڈیاں ہیں نا کام کرنے والی چاہے وہ کافرہ کیوں نہ ہوں بارہ لونڈیاں آئے جائے گی باقی غلام کے متعلق تو امام یا ابو نیفا رحمت اللہ اجازت نہیں دیتے غلام جو لڑکا ہوتا ہے مرد اس کی امام سے بھی اجازت نہیں دیتے باقی آئماں کے نزدیک ہے آگے ایک اور بات سمجھ لیجیے بعض لوگ ہوتے ہیں مجنون قسم کے کیسے ہوتے ہیں پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو عورتوں کی طرف خواہش نہیں ہوتی کوئی بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں پاگال مچلے بھی ہوتے ہیں وہ گھروں کے دروازوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں کہتے کھانا کھانا روٹی روٹی اور ان کو ایک آدھ روٹی ملے تو پھر چلے جاتے ہیں تو ایسا کوئی پاگل آدمی ہو گھر کے دروازے پہ پڑا ہوا ہو اور عورت اس کو جا کے کیا دے روٹی دے یا اس کو اندر کہیں بچھا کے روٹی موٹی کھلا دے جانتی ہے کہ بالکل پاگال ہے اس کو عورتوں کی طرف توجہ نہیں ہے تو یہ بھی کوئی حارج نہیں ہے سمجھ رہے ہو یا نہیں یہ اب تابین سے مراد یہی ہے تابین لکھو تفیلی اب تابین یا توفیلی ہیں نہیں صاحب غرض کے اربا من غرض یا توفیلی ہیں نہیں صاحب غرض کے صاحب غرض کیا مراد ہے یعنی عورتوں کی طرح وہ توجہ نہیں کرتے مچلے ہیں پاگل قسم کے آدمی ہیں مردوں میں سے طفل یا چھوٹے بچے ہیں کیا لیکن بچے کے اندر شرط یہ ہے کہ مراہک نہ ہو ایک تو بالغ ہوتا ہے لڑکا نا پندرہ سال کا دوسرا ہے بارہ تیرہ سال کا کیا ہوتا ہے مراہک ہوتا ہے تکڑا ہوتا ہے اس کو بھی نہ آنے دو ایسے سات آٹھ نو سال اتنے تک ہو جب آپ دیکھو کہ مراہد چلاک ہونے لگا ہے تو اس کو گھر نہ آنے دو چاہے غیر کیوں نہ ہو یا ایسے بچے جو نہیں متعلے ہوتے اوپر اوراتر الرجال عورتوں کے پردے کی جگہوں پہ عورتوں کے ساتھ پردے کی جگہوں پہ متلے نہیں ہوتے یعنی ان کو خیال نہیں ہوتا عورتوں کا وہ بچے بھی آ سکتے ہیں بلا یا زربنا پیار جولینا آگے فرمایا عورتوں کا ساتھ رہنا پردہ ہے عورت جب چلے نا تو زیورات ہوتے ہیں عورت میں یا نہیں پاؤں میں بھی زیورات ہوتے ہیں تو عورتوں کو چاہیے اہستہ آہستہ چلے زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں پاؤں ماریں گی تو زیوروں کا آواز آئے گا یا نہیں آپ یہ غلط ہے یہ اور نہ ماریں اپنے پاؤں تاکہ جانا جائے وہ چیز جس کو چھپاتے ہیں اپنی زیبائیں سے تو بو ترغیب توبہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کو رطرا فلح کے سب کے سب ہے مومین تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وان کے ہو قانون معاشرت نمبر تین تیسرا قانون یہ ہے کہ جو مرد رانڈ ہے رانڈ جانتے ہو وہ جس کی بیوی بی نہ ہو ایسے مرد ہے جس کی بیوی بی نہیں تو اس کی شادی کی کیا کرنی چاہیے کوشش کرو تاکہ زینا سے بچے اسی طرح عورت ہے اس کا خامدنی رانڈ ہے اس کی بھی کوشش کرو کہ شادی ہو جائے یہ دیر سے جو شادی کرتے ہیں بٹھا بٹھا کے یہ غلط نتائج نکلتے ہیں ان کے ہوا قانون معاشرت کتنی ہے جی اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے میں سے ایاما کے اندر دونوں آ جاتے ہیں کیونکہ ایاما جب کی ہے ائم مرد کو بھی کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو اور عورت کو بھی کہتے ہیں جس کا خامد نہ ہو نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے میں سے اور ان کا جو لئے کھوں تمہارے غلاموں میں سے اور لڈو لانج، میں سے تمہارا غلام ہے لاؤنڈی ہے ان کا بھی نکاح کرو یقون افکرا اس کے نیچے لکھو یہ آزاد کے ساتھ متعلق ہے یقون افکرا جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غلام اور لونڈی کے پاس اپنا مال ہوتا ہے وہ تو سردار کا مال ہوتا ہے نا یہ آزاد کے متعلق ہے اگر ہوں گے یہ جن کا نکاح کر رہے ہو فقیر تو غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے نکاح ضرور کرو اور اللہ وسوت والے ہیں جاننے والے ہیں وال یا صاف قانون معاشرت نمبر کتنی جی چار نکاح کرنا چاہیے جی ضرور لیکن ایک آدمی بالکل تنگ دست ہے کوئی پیسہ نہیں مکان نہیں نکاح کی طاقت نہیں تو اس کو کیا چاہیے روزے رکھے کیا حت الوسا کفت اختیار کرے پاک میں روزے رکھے اور غذا طاقتور نہ کھائے کیا طاقتور غذا کھائے گا تو شہوت پیدا ہوگی بھت کھائے کیا بھت کھانا چاہیے سمجھے اور چاہیے پاک دامن ہوں وہ لوگ جو نہیں پاتے طاقت نے کہ یہاں تک کہ غنی کرے ان اللہ اپنے فضا سے ولدین جب ہوں قانون معاشرہ نمبر کتنی جی پاں تمہارے غلام ہیں اور وہ مقاتب بننا چاہتے ہیں غلام کیا بننا چاہتے ہیں مقاتب تو ان کو مقاتب کر دو بھائی مقاتب کیا ہوتا ہے اپنے غلام کو کو بھی دس ہزار روپیہ ادا کرو تو کیا ہے آزاد ہے ٹھیک ہے نا باؤ ادا کرے گا آزاد ہو جائے گا پھر مقاتبین کی خدمت بھی کریں لوگ دوسرے لوگ یہ نہ یہ زکات کے پیسے سے مقاتب کو نہیں دے سکتا ایسم ویسے کوئی چھوٹ موٹ کر دے پیسے کی اور بات ہے زکوٰۃ اپنے مکاتب کو دوسرے دیں یہ نہیں دے سکتا ہے اور وہ غلام کے طلب کرتے ہیں کتابت کو ان سے کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے غلام تو مکاطب کرو ان کو اگر جانو ان کے اندر خیر کو وا تو ہم اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو دیا اللہ نے تم کو یہ کن کو خطاب ہے دوسروں کو زکات دوسرے دے سکتے ہیں یہ ایسے بخشش کر سکتا ہے بلا تو کرو قانون معاشرت نمبر کتنی جی چیر مشرقین کی عادت تھی جو سردار مشرق تھے وہ اپنی لونڈیوں کو کہتے تھے کہ زنا کراؤ کیا کرتے تھے وہ مجبور کرتے تھے زنا پہ زنا کراؤ اور پیسے جمع کر کے ہم کو دو تے ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا زنا تو بدترین چیز ہے اور پھر مجبور کرنا جو ہے یہ زیادہ بدتر ہے آگے سمجھے اور نہ مجبور کرو اپنی لاؤڈیوں کو زنا کے اوپر ان کا, کا منہ جب کے کہ کہو جب کے کہ ارادہ کرتی ہیں پاک دامنی کا تاکہ طلب کر اسواب دنیاوی زندگی کا اور جو, اور جو مجبور کرتا ہے ان کو بس بے شک اللہ تعالی بعد مجبور ہونے ان کے یا اکراہ کا میں نے کیا کرو گے اور مجبور کرنا نا کیا مجبور ہونا اللہ ان کو بخش دے گا کہ وہ مجبور ہو رہی ہیں تم کو نہیں بخشے گا تو پہلا اکرا یوک وہ ہے نا اس کا میں کیا ہے مجبور کرنا دوسرے کا میں کیا ہے یہ مستر مجھول ہے بعد مجبور ہونے ان کے ہے والد انضل اب امتنا نے باری تعالی اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں فرماتے ہیں البتائی اتارا ہم نے طرف تمہارے احکام واضح اتارے اور ایک اور چیز بھی اتاری وہ کیا ہے امی ایشا کی پاک دامنی اور امی ایشا کی پاک دامنی جو ہے پہلی خبروں کے ساتھ ملتی ہے نہیں وہ کن خبروں سے ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر اور کس کی خبر بی بی مریم کی خبر تو جس طرح یہ پہلے خبریں تھیں نا تو ہمت لگی تھی تو امی عشاہ کی خبر بھی ان کے ساتھ ملتی ہے اب غور کرو البتہ اتاری ہم نے طرف تمہارے اعتواض ماسلان اور ایک خبر عجیب ایک خبر عجیب کیا ہے خبر عائشہ لکھ لو رضی اللہ تعالی انہا اور ایک خبر عجیب من اللہ یعنی من جن سے اخبار اللہ زینا یہاں دو مزاف محظوف ہیں ایک جنس سے دوسرا اخبار من جن سے اخبار اللہ زینا خلو من قبلکم یہ خبر عجیب جو ہے نا ان خبروں کی جنس سے ہے جو گزر چکے تم سے پہلے اور تم سے پہلے کون گزر چکے نیچے لکھ لو یوسف اور مریم اور نصیحت واسطے التقین کے شہید اسلام ڈاٹ کام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 یا صاحب الجمال و منی سید البشر ڈبلو ڈبلو ڈبلو لقد شہید اسلام ڈاٹ کام